چند مسائل کل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا تو ان میں سے چند مسئلے رہ گئے تھے تو وہ میں ان مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور آپ تمام بھائیوں سے درخواست بھی کروں گا کہ اس دوران اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مائک پر آ بھی ہی سکتے ہیں مین ٹیکسٹ پر بھی اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں مختصر جامع سوال لکھیں مجھے پی ایم نہ کریں بلکہ مین ٹیکس پہ لکھ دیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو میرے علم میں انشاءاللہ اللہ اگر ہوگا تو ارض کر دوں گا اللہ سیدین و مولانا محمد وسلم و, و, و, صلات و يا سیدی, يا سیدی, يا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مسئلہ یہ موصول ہوا کہ علماء اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ افطار کی دعائے معصورہ اللہم لکا سنت و بکا آمنت و کا توکلت و علیہ رزقی کا افطارتو کس وقت پڑھنا چاہیے ہالینڈ جرمنی بیلجیم انگلینڈ فرانس اور یورپ کے بیشتر ممالک میں افطار سے پہلے اکثر مسجدوں میں جہاں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے وہاں افطار سے پہلے فاتح خانی ہوتی ہے پھر اجتیماعی دعائیں ہوتی ہیں اور انہیں اجتماعی دعاؤں کے آخر میں افطاری کی مذکورہ دعا پڑھ کر افطار کر لی جاتی ہے پھر افطاری کے بعد نماز مغرب سے پہلے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ افطاری کی مذکورہ دعا افطاری سے پہلے یا افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد کس وقت پڑھی جائے یہ سوال ہے امید ہے جی آپ سمجھ گئے ہوں گے سوال کو ہمارے منصور بھائی کی نانی جان کا پاکستان میں کل انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللہ تبارک و تعالی منصور بھائی آپ کی نانی جان کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے دنیا سے سب نے جانا ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کی نانی جان مرحوما کو ماہ رمضان عطا فرمایا عشرائے مغفرت عطا فرمایا اور علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو مر جائے تو سوالات قبر بھی نہیں ہوتے اور اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا یہ مقدس مہینہ ہے اللہ ان اس کا صدقہ آپ کی نانی جان کو عطا فرمائے اور جو بتقاض بشریت ان سے خطائے ہوئی ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں اللہ تعالی ان کو اعلی اور بہتر مقام عطا فرمائے آمین تو اب میں سوال کے جواب میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کافی وشافی فتح رضویہ شریف میں جو ہے وہ موجود ہے تفصیلی دلائل تو وہاں سے معلوم کرنے چاہیے مختصر جواب یہ ہے کہ تینوں صورتوں کو علماء اسلام نے اپنی اپنی تصانیف میں تحریر فرمایا ہے کسی پر بھی عمل کرنے میں شرعی مواخذہ نہیں ہے روزہ بہر سے صورت ہو جائے گا البتہ اگر روزہ دار دعا کے ذریعے استحباب بلکہ اتباع سنت کا بھی ثواب حاصل کرنا چاہے تو افطاری کے فوراً بعد اس دعا کو پڑھے کہ دعا, دعا کے تمام الفاظ افطار ہی پڑھنے کے متقاضی ہیں افطار سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ افطار کے بعد اور شرع شریف کا اصول ہے کہ الفاظ منصوصہ کو بے ضرورت شرعی و مجبوری معنی غیر پر محمول نہیں کیا جاتا اور اس دعا کے الفاظ ماضی پر دلالت کرتے ہیں مثلا سم میں نے روزہ رکھا آمن میں ایمان لایا توقل میں نے بھروسہ کیا افس میں نے افطار کی تو لہذا جب ہم افطاری کر لیں افطاری سے مراد یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں آپ کھجور کھا کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ افطاری کریں تو اس کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و وطالعہ روزے ہمارے قبول فرمائے آمین ایک اسلامی بہنوں سے متعلق یہ مسئلہ موصول ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں میاں بیوی بی کو رات میں کس وقت تک ہم ہونے کی شرعی اجازت ہے اگر کسی عورت کا حیض صبح صادق سے پہلے بند ہو جائے مگر سورج نکلنے کے بعد وہ غسل کرے تو کیا اس پر اس دن کا روزہ ماہ رمضان میں فرض ہو جائے گا ایام حیض سے اگر زیادہ دنوں تک خون آتا رہے تو ان زیادہ دنوں کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے یا اس کی قزا کرے گی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 خون آتا رہے تو ان زیادہ دنوں کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے یا اس کی قزا کرے گی تین سوال یہ پوچھے گئے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ صبح سازی شروع ہونے سے پہلے, پہلے میاں بیوی بی کے درمیان مجامع کی شرح اجازت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اب تمہیں اپنی بیویوں سے مباشرت کی اجازت ہے اور اللہ تعالی نے جو تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے اس کو تلاش کرنے کی تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا یا دھاگے سے متمیز ہو جائے تو اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہوا کہ ماہ رمضان اور مبارک میں بیوی بی سے ہم بستری کی اجازت ایک میں سہری تک ہے یعنی افطار سے لے کر شہری تک رات کے وقت جب چاہیں ظاہرہ کے میاں بیوی بی قربت کر سکتے ہیں آیت مذکورہ ہی سے معلوم ہوا کہ اگر صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی مسلمان جنبی اور ناپاک ہو پھر بھی اس پر روزہ رکھنا فرض ہے لہذا جس حاضہ عورت کا حیض صبح صادق ہونے سے پہلے منقطع ہو گیا ہو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا فرض ہے ہاں تاخیر نماز فجر قضا ہوئی تو اس کا گناہ ظاہر ہے کہ اس عورت پر ہوگا لیکن روزہ بہرحال اس پر فرض ہے اور تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ جب عادت سے زیادہ ایام گزر جائیں اور خون کا سیلان بند نہ ہو تو وہ استحاضہ ہے اور استحاضہ کی حالت میں نہ تو نماز معاف ہے اور نہ روزوں کی قزا کی اجازت ہے لہذا عورت مذکورہ خصہوال عادت کے ایام گزارنے کے بعد حسل تہارت کرے ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد تازہ وضو کر کے فرض و واجب و نوافل جس قدر چاہے اسی ایک وضو سے پڑے امید ہے ان اللہ تعالی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا ان اللہ قبار کب تعالیٰ میری آواز تو آ رہی ہے نا بھائیوں کو کوئی ریسپانس نہیں مل رہا تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آواز آ رہی ہے میری جی جزاک اللہ ایک سوال جو ہے وہ یہ موصول ہوا ہے کہ ایک شخص نمونی کا شکار ہو گیا اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ایک قسم کے نسوار کا انتخاب کیا جو دن میں کئی بار منہ یا ناک کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اگر ماہ رمضان شریف میں اس کا استعمال کیا جائے تو روزہ رہے گا یا فاسد ہو جائے گا یعنی ایک ایسی دوا جس کو نسوار ٹائپ کی یہ پٹھا نظرات جو لیتے ہیں تو اس کو سونگنے کے لیے مطلب دی گئی ہے تو کیا اس سے روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو دیکھیں جی نمونیا کے مریضوں کے لیے ہالینڈ کے ڈاکٹر حضرات جن دواؤں کا عموماً انتخاب کرتے ہیں یہ چونکہ ہالینڈ سے سوال ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں تو ان میں مطلب وینٹولین وغیرہ ہوتی ہے جس کو سانس کے ذریعے جسم کے اندرونی حصے میں پہنچایا جاتا ہے لہذا وہ دوا نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی اور نہ ہی اس پر کھانے پینے کا اطلاق صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوا میدے یا دماغ میں بدریہ سانس نہیں پہنچائی جاتی ہے بلکہ پھیپھڑوں تک پہنچانے کی سعی کی جاتی ہے تو کھانے پینے کی نالیوں سے یہ دیوار شکم کے اندر نہیں جاتی بلکہ ہوا کی نالیوں کے ذریعے پھیپھڑے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی مثال زیادہ سے زیادہ اس ڈراپ کیسی ہے جو مطلب پیشاب کے رستے کے ذریعے ٹپکائی جاتی ہے یا اس انجیکشن کی سی ہے جو گوشت میں دی جاتی ہے جو میدے تک نہیں پہنچتی اور اگر بال فرض وہ می تک بھی پہنچ جائے تو وہ کسی منفذ کے ذریعے نہیں پہنچتی ہے لہذا جس طرح انجیکشن کے ذریعے ٹپکائی گئی دوا مفت سوم نہیں دوا مذکورہ کا استعمال بھی مفت سوم نہیں تو روزہ بہارا جسے نہیں ٹوٹے گا ایک سوال اور ہے یہ بھی خواتین اسلامی بہنوں سے متعلق ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کی وجہ سے ایام حج میں طواف اور مسجد حرام میں داخل ہونے کی وجہ سے یا زیارت اقدس کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے میں رعایت کی وجہ سے اگر کوئی عورت ایسی دواؤں کا استعمال کر لے جس کی وجہ سے حیض نہ آئے تو کیا حسن نیت کی وجہ سے ایسا کرنا عذرو شرع جائز ہے یعنی ماہ رمضان میں روزہ ہو یا ایام حج حج میں عورت ظاہر وہاں موجود ہو اور مطلب مانع ہیز دوائیں اگر عورتیں کھا لیں کہ حیض نہ آیا میں تو کیا یہ جائز ہے تو دیکھیں جی اس سے متعلق گزارش یہ ہے کہ جہاں تک مانع حیض دواؤں کے جائز و ناجائز ہونے کا تعلق ہے تو چونکہ شریعت میں اس کی ممانعت یا اس کے عدم جواز کا کوئی جزیہ نہیں ہے اس لیے اس کا استعمال ناجائز گناہ تو نہیں ہوگا البتہ تقدیر الہی میں مداخلت اور بعض بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہونے کی وجہ سے اس سے بچنا زیادہ مناسب ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس ارزہ میں مبتلا ہوئیں تو حضور قرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے تو اگر عورتیں حیض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں یا طواف زیارت نہ کر سکیں تو وہ عند اللہ جواب دے نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہی تقدیر الاحی ہے اور معنی حیض دوائیں عورتوں کے رحم اور بچے مطلب جو وہ مخصوص حصہ ہے جہاں پر اولاد ہوتی ہے اس پر برا اثر ڈالتی ہیں اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے تو شرحی طور پر جائز تو ہے لیکن چونکہ جسمانی طور پر اس سے نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کی جائیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ماہ جون جولائی میں یورپ کے اکثر ملکوں میں سورج غروب ہونے کے بعد شفق اب یا تو طلوع نہیں ہوتی اور بعض ملکوں میں طلوع ہوتی ہے تو اس کے غروب سے پہلے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں روزے کی ابتدا صبح صادق سے تقریباً ایک بج کر چھتیس منٹ پر ہو جاتی ہے اور اس کا اختتام غروب آفتاب تقریباً دس سوا دس بجے کے بعد ہو جاتا ہے اس طرح روزہ تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن نواز عشاء تراوی اور سحری کا صحیح وقت نہیں ملتا ہے سوال یہ ہے کہ غروبِ آفتاب کے بعد اگر فوراً صبح صادق طلوع ہو جائے تو ان ایام میں روزہ کس طرح رکھا جائے ظاہر ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی تو کس طرح روزہ رکھا جائے تو جواب عرض میں کر دیتا ہوں یاد رکھیں کہ جب ان ملکوں میں جب ان ملکوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رہنے والے مسلمان مرد عورت بالغ مقیم صحت مند پر پورے ماہر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فمن شاہی من کو مشاہرہ فلاسم تو اے مسلمانوں تم میں جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے تو سائل نے جن ملکوں کا تذکرہ کیا ہے بےحمدی تبارک و ان ملکوں میں ہر چوبیس گھنٹے میں صبح و شام ہوتی ہے جس میں روزہ مکمل ہوتا ہے اور بیعونی اونی ہی تعالی یہاں کے مسلمان باشندے روزے کی سعادت سے ور ہوتے ہیں ان مہینوں میں بندہ نا چیز جو ہے ظاہر ہے کہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ روزے نہ رکھیں روزہ تو رکھا جائے گا البتہ یہ عرض کے نماز عشاء اور تراویح سے متعلق یہاں مقیم علماء نے اپنے اکابر کی مدد سے اپنے مسلسل تجربات کی روشنی میں نمازوں کا ٹائم ٹیبل ترتیب دیا ہے اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ ظاہرہ کے اوقات نماز اوقات سلاد سحری افساری ہر چیز دیکھ سکتے ہیں تو علماء نے یہ ظاہرہ کے ترتیب دیا ہے تو ہر ملک کے مسلمانوں کو اپنے اپنے مطلب جو اوقات سلاد ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور دعوت اسلامی کی مطلب ویب سائٹ پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان اوقات کو تو جی فاروق بھائی میں سوال مکمل کر لوں میں انشاءاللہ پھر آپ کو مائک دیتا ہوں جن ملکوں میں دس ساڑھے دس بجے رات میں سورج غروب ہوتا ہے جن ملکوں میں جی والیکم السلام جن ملکوں میں دس ساڑھے دس بجے رات میں سورج غروب ہوتا ہے اور ایک بجے رات کے بعد صبح صادق طرو ہو جاتی ہے ان ملکوں میں اس تاریخ کے بعد بھی کھانے پینے کا اچھا موقع مل جاتا ہے مگر جن ملکوں میں سورج ڈوبتے ہی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے وہاں کے مسلم حضرات روزہ رکھنے کے معاملے میں مریض کے حکم میں ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنے جملے کو کہ جن ملکوں میں سورج ڈوبتے ہی صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ساری کرے مطلب اور کچھ کھائے پیے نمازیں پڑھے عشاء کی یا تراوی پڑھے تو ظاہر ہے کہ سورج جیسے ہی مطلب ڈوبتا ہے صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو وہاں کے مسلم حضرات جو ہیں روزہ رکھنے کے معاملے میں مریض کے حکم میں ہیں کہ شرعن خوف ہلاکت بھی مرض کی طرح مبیح افطار ہے سناچے درر مختار میں ہے کہ آزار مبیحہ میں سے ہلاکت کا خوف اور عقل میں کمی واقع ہونا بھی ہے اگرچہ یہ بات پیاس اور بھوک کی شدت سے پیدا ہو تو لہذا مطلب اگر بھوک پیاس کی شدت ہلاکت کا خوف ہو وہاں کے باشندے ظاہر اس صورت میں روزہ رکھنے کی طاقت اگر نہیں رکھتے ہوں یا طاقت تو رکھتے ہیں لیکن نہایت کمزوری واقع ہونے یا ہلاکت کا خوف ہے تو ان دنوں کی قضا معتدل ایام میں کریں کیونکہ پھر چوبیس تیئیس گھنٹے کا روزہ کیسے رکھ پائیں گے جبکہ سحری بھی انہیں نصیب نہیں ہو پاتی لہذا وہ مطلب یہی کریں گے کہ پھر اتنا بڑا روزہ رکھنا کہ جبکہ سحری بھی وہ نہ کر سکیں تو معتدل ایام میں جو ہے وہ روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے فمن کانہ من کم مریدن او اللہ سفر کا اقدت بن ایامن تم میں جو بیمار ہو یا حالت سفر میں تو ان ایام کی غذا وہ دوسرے دنوں میں کرے تو یہ مطلب اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے فرمان بھی ہے تو امید ہے ان اللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جی میں مائک آپ کو دیتا ہوں فاروق بھائی آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو مائک پر تشریف لے آئیں السلام علیکم حضرت آواز آ رہی ہے <coughs> <coughs> جی موس... جی آ رہی ہے حضرت یہ واقعی نمازوں کا ادھر بڑا مسئلہ ہے ادھر دراصل ایسے سنت میں بھی کچھ مساجد کے ٹائم ٹیبلس میں اب ڈاکٹر اسلامی کی جو پر ٹائم ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اپنا گالبن جون جولائی میں ابھی دیکھا تھا سر گیا تھا ان کی تو جون جولائی میں کوئی دو منتھ ایسے ہیں جس میں عشا کا ٹائم انہوں نے لکھا کہ نہیں شروع ہوتا تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ انہوں نے گالبن اگر پتا نہیں کیا بی کچھ لکھا ہے بی نائٹ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے تو میں نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب تو کہتے ہیں کہ دو ماہ میں جو ہے وہ عشا کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا تو پھر میں پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہتے جب وقت نہیں شروع ہوتا تو کیسے پڑیں گے آپ مگر ادھر کے جو علم سنت انہوں نے اپنے ایک جو عام جو ایک تبلیغ الاسلام ایک تنظیم ہے ایک مزید جو ایک دو تنظیمیں پیران ازام ہیں انہوں نے اپنی مساجد کے ٹائم ٹیبلز بنائے ہوئے تو اس میں عشاء کا ٹائم لکھا ہوا انہوں نے تقریباً کسی نے پونے گیارہ لکھا ہے اور کسی نے جو آخری اد ہے وہ ٹین ٹو الیون یعنی کہ دس گیارہ بجنے, بجنے میں دس منٹ جو ہے وہ یعنی کہ ٹائم رہ جائے یا کسی نے گیارہ لکھا ہے کسی نے سوا گیارہ بگنگ ٹائم لکھا ہے اور ساتھ ہی تقریبا سوا ایک فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اس میں میں بھی کافی اسی طرح مشکل میں رہوں کہ کیا کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ کسی سے پھر ایک اور عالم صاحب سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جدر آپ رہتے ہیں پھر ادھر کے علماء کو آپ کو فالو کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے ٹائم ٹیبلس وغیرہ بنائے انہیں کو فالو کریں اس متعلق کیا فرماتے ہیں آپ یہ تھوڑا ذرا تفصیل ہے حضرت ذرا بتائیں کوئی آ... کوئی موٹی حقل میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت اس بارے میں میں یہ عرض کروں پہلے بھی چند مرتبہ اس موضوع پر ہماری بات جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ جب ایسے ایام آ جائیں کہ جن میں عشاء کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو فجر کا وقت بھی فوراً شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے یا نہیں مغرب کے فوراً بعد ہی کیا سورج صبح سادی ہو جاتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے اگر تو چند سیکنڈ کے لیے بھی عشاء کا وقت ہوتا ہے لیکن چونکہ اس میں کوئی بندہ نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا کہ چند سیکنڈ میں ہی مطلب وہ نماز عشاء پڑھ لے لہذا ان مخصوص ایام میں جو ہے وہ بندہ عشاء کی نماز کو پھر قزا کر کے پڑھے گا اور فجر کے وقت بولے قزا پڑھ لے تو قزا نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی لیکن قزا کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ جو وہ اٹھانا سکے برداشت نہ کر سکے سو کوئی بھی انسان اتنی مظاہر ہے کہ طاقت نہیں رکھتا اختیار نہیں رکھتا کہ چند سیکنڈ ہی میں وہ عشاء کا وقت پائے اور نماز بھی مکمل پڑھ سکے لہذا وہ قضا نماز پڑھے گا اور اگر عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا دوسری صورت یہ ہے کہ عشاء کا وقت اگر داخل ہی نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ جب عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے جس کا مقوم ہے کہ نمازیں جو ہیں وقت باندھا ہوا تم پر فرض ہے تو جب وہ وقت ہی داخل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں نماز بھی ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی فرض لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ قضا نماز جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لیا کرے دونوں صورتوں میں پھر جو بھی ہو پھر آپ جو ٹائم ٹیبل کے معاملات میں ہیں تو اس میں بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ٹائمنگس دی ہوئی ہیں آپ ان ٹائمنگس کو فالو کریں اس کے مطابق آپ اپنی نمازوں اور روزوں کا سلسلہ کریں کہ ہمارے توقید دان علماء جو ہیں ان کی بڑی محنت ہے اور بڑی محنت کے ساتھ مطلب یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں ٹائم جو ہے وہ ترکیب اس کی کی گئی ہے میں نے اس سلسلے میں معلومات بھی کی ہیں اپنے مدنی علماء سے تو وہی فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے وہ مطلب ہماری ویب سائٹ پر جو ہے بڑی تحقیق کے بعد جو ہے وہ دیا گیا ہے لہذا مطلب جو ہے وہ اسی کو فالو جو ہے وہ کرنا چاہیے جی آپ نے یہ لکھا ہے کہ مگر ادھر کے ٹائم ٹیبل میں تو عشاء بگنی ٹائم لکھا ہوتا ہے مگر دعوت اسلامی کے پڑے ٹائم میں انہوں نے کہا ہے کہ عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوتا تو میں نے کیا نا کہ دونوں صورتوں میں عشاء کی نماز آپ قزا پڑھ لیا کریں ٹائم شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مطلب عشاء کی نماز آپ قزا جو ہے وہ پڑھ لیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عند اللہ اللہ کے نزدیک بالفرض ٹائم شروع ہی نہیں ہوتا تو وہ نماز جو آپ قزا پڑھیں گے عشاء کی وہ نفل ہو جائے گی اور اگر عند اللہ ٹائم شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز آپ ہو جائے گی تو دونوں صورتوں میں بندے کا ہی فائدہ لہٰذا آپ قزا نماز پڑھ لیا کریں یہ زیادہ بہتر ہے جذاک اللہ جل جلال جی چکوالی منڈا تشریف لائیں آپ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں جی بہت شکریہ صاحب جی فاروق تاریخ بھائی آپ کا سوال ابھی کہتا ہے چلیں میں پہلے دے دیتا ہوں ان کیونکہ مائک مانگ رہے ہیں اس کے بعد میں آؤں گا مجھے دے دیجئے السلام علیکم جزاک اللہ حضرت اصل میں مفتی صاحب آپ صحیح فرما مگر اصل میں یہ ہے کہ الحمدللہ کچھ کچر صاحب فضان دینا امامد کی ترکیب رہی تو ادھر بھی ہم پر اپنے سیم یوکرا نے سوچا کہ ہمیں پھر یہی ہے کہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہے تو وہ ہم ٹائم ٹیبل جو ہے یعنی کہ اس کی کاپیز وغیرہ چھپاتے ہیں یا اس کو بڑے پیپر وغیرہ میں چھپانے کی کوئی ترکیب بناتے ہیں مگر پھر یہی تھا کہ پھر ادھر کے علماء اکرام سے ہمارا یعنی کہ کلیش کی ایک صورت بنتی ہے کہ بھئی جب ادھر کے علماء اکرام نے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا اس میں انہوں نے گیارہ بجے کا بگننگ ٹائم لکھا ہے تو اب ہم کہیں کہ جی دو ماہ میں جو ہے ٹائم شروع نہیں ہوتا تو اب یہ ترکیب ہے میری اپنی ذاتی کے ایک اور سنی ذیم ہے الحمدللہ بہت محبت فرماتے ہیں دعوت اسلامی سے تو ان کی کافی مساجد بھی ہیں تو ان میں الحمدللہ بھی امامت کی خدمات ہیں ابھی الحمد للہ ہے تو اب جب ابھی تو الحمدللہ جو ٹائم ٹیبل تقریبا جو دعوت اسلامی کے پری ٹائم ہے اس میں کچھ منٹس کے فرق سے یعنی کہ ادھر کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اور وہ پریڈ ٹائم والا ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں کچھ منٹس کا ہی فرق ہے یعنی کہ تقریبا سیم ہی مگر گرمیوں میں جب جو جون جلائی اور یہ مائع وغیرہ میں اس ماہ میں جو ہے تھوڑی سی ہے کافی چینجنگ تو اب ادھر تو پھر مجھے تو امامت بھی کرانی پڑے گی ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے میں یعنی کہ کس طرح ترکیب بناؤں اس سے متعلق فرما دیں السلام علیکم اور جزاک اللہ اپنا چکلی بھائی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی <وبرکاتہ> حضرت یہ مسئلہ واقعی کافی عرصے سے یہاں پر ڈسکس ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں نے عرض کیا کہ میں دارالفتہ میں بھی گیا وہاں پر ہمارے علما جو ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ٹائمنگ ہے یہ بھی نہایت ذمہ داری سے جو ہے وہ توفید دان علماء نے ترتیب دیا ہے اور جبھی جب ڈالی گئی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان ان اوقات نماز کو فالو کرتے ہیں رہا مسئلہ وہاں کی ٹائمنگ کا تو اب آپ خود بھی سوچیں کہ اب ایک جگہ پر ٹائم یہ لکھا ہو کہ بھئی اتنے بجے نماز شروع ہو رہی ہے دوسرے مطلب جو ہیں وہ علماء جنہوں نے وہ نظام الاوقات دائمی نقشہ جات ترتیب دیے ہوئے ہیں وہ مطلب گھنٹے دو گھنٹے یا اس سے زیادہ یا کم کے فرق سے بتاتے ہوں تو وہاں پر واقعی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بندہ کیا کرے لیکن ہمارے ہاں چونکہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ توقید دان علماء نے ان اوقات کو ترتیب دیا ہے لہٰذا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس بارے میں مطلب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہیں انہی کو مطلب جو ہے وہ معاملہ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دار الختائل سنت میں آپ یہ سوال بھی بھیجیں میں نے ماضی میں بھی یو کے میں رہنے والے کئی بھائیوں کو مشورہ دیا ہے کہ جو دائمی نقشہ جات وہاں کے علماء نے ترتیب دیے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی تحریری طور پر فتوا لیں کہ مطلب یہ بعض ویب سائٹ پر ٹائمنگ جو جچد اسلامی کی ویب سائٹ پر ٹائمنگ دی ہوئی ہیں اور آپ نے جو اپنے نقشے بنائے ہیں ان میں فرق کیا ہے فرق کیوں ہے مطلب فرق جو ہے وہ کیوں ہے تو نہیں ٹکراؤ کیسے ہوگا اگر آپ ان کو بتائیں کہ مطلب کئی دائمی نقشہ جات جو ہیں ان میں اور آپ کے جو ترتیب دیے ہوئے ہیں ان میں مطلب جو ہے وہ ٹکراؤ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور جو توقید دان علماء ہوں گے نا جب وہ آپس میں رابطہ کر کے جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے جو علماء توقید دان نہیں ہوتے اوقات کے حساب کر کے سورج کی مطلب طلوع اور غروب وغیرہ کے معاملات اور اوقات نماز کی ٹائمنگ جو ہے جو نہیں کر سکتے وہ ان کا تو یہاں بیٹھنا ہی فضول ہے ان کا تو بیٹھنا ہی فضول ہے جو علماء جو ہیں وہ ان اوقات اور ان علوم کو سمجھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ ٹائمنگ ترتیب دی ہوئی ہے وہ اگر آپس میں رابطہ کر لیں گے تو اس سے جو ہے پھر انشاءاللہ شاء تعالی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے آپ ان کی رائے لیں یہاں ان کی رائے نے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں انشورنس کے مسئلے پر انڈیا کے علماء سے میری گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی بنا پر بعض انشورنس کے حصوں پر وہ کچھ ان کے ہاں نرمی ہے ہم لوگ اس کے حرام ہونے کا فتوا دے رہے ہیں تو اب فضان اطار ڈاٹ نیٹ پر مطلب جو ہم اپنے سوالات کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اس میں ایک صاحب ہیں نام ان کا اظہری کر کے ہے مکمل نام میرے ذہن میں بھی فوری طور پہ نہیں آ رہا تو انہوں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے بڑے بڑے مفتیانے کے نام کے موبائل نمبر مجھے سینڈ کیے ہیں اور مطلب کچھ علماء جو یہاں پاکستان سے گئے بھی تھے وہاں اور وہاں ان علماء سے گفتگو اس موضوع پہ کی تھی ان کے بھی مطلب انہوں نے موبائل نمبر دیے ہیں اور کہا کہ آپ انڈیا کے ان علماء سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو ہے وہ آپ مطلب جو ہے وہ اس مسئلے کی تحقیق کریں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ تعالی میں ان سے مطلب بات کرتا ہوں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان علماء کرام جو ہیں ان سے ہماری اس بارے میں جب گفتگو ہوگی اور پھر اس گفتگو میں ہم پھر مزید جید علماء کو بھی شامل کریں گے تو اس کا کوئی لاہے عمل اور وہ ایک متفق رائے جو ہے وہ اپنائیں گے اللہ کرے اس کی صورت کو نکل آئے تو اسی طرح ان توقید دان علماء کا اگر آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایک متفقہ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ نکال پائیں گے کیونکہ یہ حساب کتاب میں اگر کسی کی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کی نمازیں برباد نہ ہوں نمازیں لوگوں کی خراب نہ ہوں تو توقید دان علماء جو کہ ان اوقات کی علوم کو سمجھے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ ہر کوئی عالم توقید دان ہوتا بھی نہیں ہے لہذا جب ان کا آپس میں رابطہ ہوگا تو اس صورتحال حال میں مطلب جو ہے وہ فائدہ ہوگا دارلپتا اہل سنت باب المدینہ کراچی میں بھی آپ اپنا سوال بھیجیں ان علماء سے بھی مطلب آپ مناسب اور اچھے طریقے سے رابطہ کریں اور اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں کرتے تو کسی تھرڈ پرسن کو ڈال کے بیچ میں اس کے ذریعے مطلب ترکیب بنائیں جب تک یہ آپس میں ان کے رابطے, رابطے نہیں ہوں گے تو کس طرح جو ہے وہ معاملہ ہوگا چلیں آپ یوں کر لیں کہ برطانیہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جن سے آپ لوگ گفتگو کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ ترتیب دیے ہوئے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے بھی موبائل نمبر مجھے دیں میں یہاں پر جو ہے توقیر علماء سے انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں اور مئی جون جولائی تو ان انشاءاللہ دور ہے اس سے پہلے پہلے ہم مطلب اس مسئلے کو کوشش کرتے ہیں کہ سالو کرنے کی میں یہاں کے علماء سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بارے میں کہ میں یہاں میں مطلب دیتا رابطہ کرتا ہوں اور آپ وہاں پہ رابطہ کریں تو اس طرح انشاءاللہ تبارک اللہ تبارہ جو ہے آپس میں معاملہ کافی حد تک سولو ہونے کی جو ہے وہ امید ہے اور ابھی چونکہ مدینات الاولیا ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع بھی انشاءاللہ ہوگا اکتوبر میں آ... ہاں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے شمس الہدا صاحب کا آپ نمبر مجھے دے دیجیے گا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوگا اگر آپ کا اس میں آنا ہوتا ہے تو یو کے جو اوقات نماز ہیں دائمی نقشہ جات ہیں وہ آپ لے کے آئیے گا ان شاء اللہ آپ سے جب میری ملاقات ہوگی ملتان شریف اجتماع میں تو آپ مجھے دے دیجیے گا وہ میرے پاس ایک کرو آ جائے گا اور میں اس کو جو ہے وہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ٹائمنگ سے ملا کر پھر اس بارے میں جو ہے وہ رابطہ کروں گا علماء سے تو اللہ نے چاہا تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہم نکالیں گے مل جل کے ان اللہ تعالیٰ کیونکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں جب سے یہاں پال ٹاک پر آ رہا ہوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور میں کچھ مشورے بھی دیتا ہوں لیکن یہاں پہ بھی اسلامی بھائی آ کے سوال تو کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنے معاملات میں وہی مشغول ہو جاتے ہیں کوئی سوال میں ایفرٹس تو کرتا نہیں ہے لہٰذا آپ مجھے ان علماء کے نمبر بھی پہنچائیں جو توقع دان علماء ہیں جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کی کیسے ہوتا ہے ٹائمنگ کیسے لکھی جاتی ہیں ان علماء میں سے دو تین بھی علماء ہوں تو وہ مطلب جو ہے وہ آپ مجھے پہنچائیں اور پھر یو کے کی ٹائمنگ نقشہ آپ مطلب مجھے سالانہ اجتماع میں دیجیے گا ان شاء اللہ تو اللہ نے چاہا تو اس مسئلے کو پھر ہم وہاں سے آگے چلائیں گے اور اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی اس کی بہتری کی صورت ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی اِنشاء اللہ تو جی یہ ایک بھائی ہیں شفیق رضا انہوں نے مطلب جو ہے وہ لکھا تھا کہ خواتین کی آواز میں نعت سننا جائز ہے یا نہیں تو ادرت مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی آواز بھی عورت کی آواز بھی چونکہ عورت ہے لہذا مطلب ان کی آواز میں نعت ہم مرد حضرات نہیں سن سکتے ٹھیک ہے ہم نہیں سن سکتے عورت کی آواز بھی عورت ہے چھپانے کا حکم ہے میڈیا پہ بھی آ کر عورت کو نعت نہیں پڑھنی چاہیے جی اب من... کس کی بات تھی حضرت چکوالی یہ چکوال بھائی تو اب دور چلے گئے چلے حضرت یہ احمد اتاری بھائی آپ کا شیخلا ہے میرے پاس اصل میں جو فیرست ہے احمد اتاری بھائی موجود ہیں اب چکوالی بھائی آپ نے آنا ہے چلے آپ آ جائیں میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ جی وہ ان کے لیے مائک چھوڑا تھا میرا کوششن ابھی رہتا تھا تو میرے ایک دو سوال ہیں ایک دو سوال تو رمضان شریف کے متعلق ہیں موضوع کے مطابق ہی ایک سوال ذرا ہٹ کر جی جسا میرا جی اب وائس اوکے جی وائس اوکے جی اب میری جی بہت شکریہ جزاکر تو سب سے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تراوی کے متعلق کہ سنت کریمی بھی ہے اور واجب بھی کہا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی تفسیر بتا دیں اور اس کا اگر نہ پڑی جائے تو کیا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا تو تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں جاننا چاہوں گا تراوی کے متعلق <تصفح> کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کیا واجب ہے سنت ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں پڑتا تراوی جان بوجھ کر یا, و... یا ویسے ہی تو اس بارے میں بھی بتا دیجئے کہ روزے پر کیا اثر پڑے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آؤٹ آف پاکستان ہوں تو دعوت اسلامی کی ہی جو ویب سائٹ ہے اسی سے میں ٹائمنگ نوٹ کرتا ہوں تو اس میں میں ٹائمنگ کو یعنی کہ ایڈ کر دیتا ہوں مزید ایک سے دو منٹ یعنی کہ دو منٹ جاتے ہیں کہ میں مزید افطاری کے وقت جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو میں دو منٹ مزید جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں اپنی تسلی کہہ لیں یا جو جس کا بھی آپ سمجھیں تو کیا آیا میرا یہ کرنا درست ہے یا میں اسی ٹائم کے مطابق بولوں جو کہ ویب سائٹ پر دیا جاتا ہے میرے شہر کے شہر کے متعلق اور یہ دو سوال جو میرے موضوع کے متعلق ہے رمضان شریف کے حوالے سے ایک سوال میرا ذرا ہے تھوڑا موضوع سے بھی ہٹ کر ہے اس کے بارے میں اگر آپ جواب تو دیں گے تو شاید بہت لمبی ہو جائے گی بات میں صرف ریفرنس لینا چاہوں گا آپ سے کوئی ایسی ویب سائٹ بتا دے اس سوال کے متعلق جہاں سے میں تفصیلی معلومات مل جائے کیونکہ میں اس بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں اگلے دن, دن میں آیا تھا تو آپ موجود تھے لیکن پھر آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے یا کیا ہوا آپ جواب نہ دے پائے میں نے جنگ جمل کے بارے میں پتہ کیا تھا کیونکہ یہ بس پچھلے دنوں ہی میرے علم میں آئی کچھ ایسی بات لیکن کمپلیٹ نہیں آئی تو میں جاننا چاہتا تھا اس کے مطلب متعلق میں نے سوال بھی کیا تو آپ شاید پچھلی دفعہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تو اس بارے میں اگر کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس کہیں سے مجھے ویب سائٹ کا کوئی ایسا ایڈریس میں اس کو تفصیلی یا کوئی ایسی کتاب کا نام جس میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہوں تو وہ بھی ذرا عنایت فرما دیجیے گا جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقصرہ جی حضرت آپ نے پہلی بات تراوی سے متعلق پوچھی ہے کہ تراوی سنت ہے واجب ہے کیا ہے تو تراوی جو ہے وہ سنت موقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور لیکن یہ ہے کہ تراوی کی نماز جو ہے وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور مصنف ابن نے ابھی شہبہ کی ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیس تراوی پڑھی ہیں اور بخاری مسلم وغیرہ کی جتنی بھی روایات ہیں کہ جس میں سرکار علیہ السلام کی آٹھ رکعت نماز کا ذکر ہے وہ تراویح پر محمول نہیں بلکہ وہ مطلب تہجد کی نماز ہیں تو اس موضوع پر ہم نے رمضان کے بالکل آغاز میں ایک بیان بھی کیا تھا وہ اگر یوٹیوب وغیرہ پر کسی بھائی نے ڈالا ہو ایس ایچ او بھائی جو ہیں یہ ڈال دیتے ہیں عام طور پہ تو وہ اگر لنک دے سکیں تو وہ لنک دے دے ہمارے چکوالی بھائی کو اگر کسی کو معلوم ہے اگر وہ بیان کسی جگہ ریکارڈ کیا ہوا ہے کسی جگہ رکھا ہوا ہے تو وہ مطلب آپ دے دیں اس میں میں نے بیس رقط تاراوی کا ثبوت بھی جو جہاں تک ہو سکا ہے مختصر کے وقت میں دیا ہے تو مطلب آپ اس کو سماعت فرما لیجئے گا ابھی اگر ایس ایچ او ملیر بھائی اوے ہوں تو انشاءاللہ کچھ دیر میں وہ آ جائیں گے تو آپ کو بھی لنک مل جائے گا انشاءاللہ آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے گا تو تاراوی کی نماز جو ہے وہ سنت ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن روزے پر اس کا اثر نہیں ہوتا یعنی ماہ رمضان میں ترابی کی نماز پڑھنا سنت تو ہے لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے ترابی کی نماز نہیں پڑھ پاتا سستی کی وجہ سے بھی یا کسی بھی وجہ سے تو روزہ پر اثر نہیں ہوتا رمضان کے روزے تو اس پر فرض ہیں وہ روزے تو رکھنے پڑیں گے ایسی بات نہیں کہ اگر کسی شک نے ترابی نہیں پڑھی تو وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ایسی بات نہیں ترابی اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو روزہ تو فرض ہے روزہ تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے لہذا مطلب رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم ماہ رمضان پاؤ تو اس کے روزے رکھو تو کہیں بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے کہ تراوی پڑھنا لازم ہے لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام کا یہ عمل مقدس ہے اور جی ترق کرنا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اتاب کیا جائے گا اگر کوئی عادت بنا لے تراوی کی نماز چھوڑنے کی تو اس پر عطاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گے سنت موقع مسلمان نہیں چھوڑے گا سنت موقع نہیں چھوڑ سکتا بندہ تو اگر کوئی عادت بنا لیتا ہے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاب ہے لہذا ایسا جی وعلیکم السلام تو امید ہے انشاءاللہ یہ دو مسئلے بھی ہو گئے تو تیسری بات آپ نے افطاری سے متعلق پوچھی ہے کہ دو منٹ کی آپ تاخیر سے جو ہے افطاری کرتے ہیں تو میں آج آپ کو آج کی روزے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں مطلب جب ہم لوگ افطاری گھر میں کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ٹائمنگس گھڑیاں ہم نے ملائی ہوئی ہوتی ہیں ریڈیو سے بھی یا ٹی وی وغیرہ سے مطلب نیوز سے تو اپنی اوقات جو ہوتے ہیں متوفتاری کے اس میں بھی تقریباً میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک منٹ کم از کم, از کم جو ہے وہ انتظار کر لوں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں چند دن پہلے بھی اذان پہلے دے دی گئی اور نہ جانے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے روزے پہلے کھول لیے اور میں یہاں الحمدللہ اپنی مساجد میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ کے پاس اوقات نماز ہیں مختلف لوگ چھاپتے بھی ہیں پرنٹڈ مطلب اوقات تو ان اوقات کے اعتبار سے آپ کوشش کر کے اگر ان کو مطلب فالو کریں تو ایک منٹ کی تاخیر کر لیا کریں یعنی اگر آج روزہ جو ہے وہ سات بج کر چالیس منٹ کا وقت ہے تو آپ سات اڑتیس یا انتالیس پہ تو نہ کھولیں پورے چالیس پر ہی کھولیں اور اگر بہت ہی جلدی ہے ورنہ کوشش کر کے ایک منٹ تو کم سے کم انتظار کر لیں تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے اور اگر گھڑیوں میں بھی آپس میں کوئی فرق ہو جاتا ہے ایک دو منٹ کا تو وہ آپ کا ایک دو منٹ کی وجہ سے کہیں روزہ آپ کا برباد نہ ہو جائے لیکن تین تین چار چار منٹ کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے ہماری جو ٹائمنگز ہیں جو ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں بلے موبائل میں واچ ہو یا مطلب جو بھی گھڑی ہے تو اس میں آپ ایک ڈیڑھ منٹ کا اگر انتظار کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تو یہ عمل صحیح ہے اور اسی طرح مطلب شہری میں بھی یہی کیا جائے کہ مثال کے طور پر اگر چھ بجے روزہ بند ہونا ہے تو کوشش کر کے تین چار منٹ پہلے ہی روزہ بند کر لیا جائے تو امید ہے ان اللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے احتیاط صحیح ہے تو احتیاط کے تقاضے کے طور پر ایک ڈیڑھ منٹ دو منٹ کی تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ تاخیر نہ کی جائے پھر آپ نے جو پوچھا ہے جنگ جمل کے بارے میں تو مجھے بہرحال یاد نہیں پڑتا پہلے آپ سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہو واللہ تعالی عالم تو ہوئی ہوگی بہرحال میرے ذہن میں نہیں یہ حضرت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں جو ہے یہ معاملات دونوں جنگیں ہوئی تھی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے روز تمام صحابہ نے حضرت اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا مدینے میں حضرت علی المرتضیٰ سے بیعت کی اور پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے ہمراہ لے کر مکے سے ہوتے ہوئے بسرا پہنچے یہاں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ کیا یہ سے عثمان کا مطالبہ کیا تو یہاں پر بہرحال جنگ ہوئی تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں اور یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے اور اس جنگ میں حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنما شہید ہو گئے تھے اور دونوں طرف سے تقریباً تیرہ ہزار مسلمان شہبادی آخر میں ہوا تھا چھتیس ہجری میں پیش آیا تو بہرحال پھر جنگِ سفین بھی ہوئی تھی یہ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی تو یہ بہرحال صحابہ کرام کے آپس کے اجتہادی خطا تھی جن کی بنا پر جو ہے معاملات ہوئے کہ سے عثمان کی وجہ سے کہ وہ صحابہ ہی کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے کہ سانس لیا جائے حضرت علی فرماتے تھے کہ ساتھ تو لیا جائے گا لیکن وقت مناسب پر ابھی شورش ہے تو ہم مطلب ظاہر ہے کہ جو مدنی سیاست کے ذریعے ہی حالات پر کنٹرول جو ہے وہ پائیں گے تو اب ان جی دونوں طرف کے جو صحابی ہیں وہ شہید ہی ہوں گے تو دونوں طرف کے صحابی جو ہیں وہ شہید ہی ہوں گے اب دیکھیں یہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ الخلفہ میں تو میرا خیال ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں ہوگی لیکن تاریخ کی آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ان اللہ تعالیٰ ان سے متعلق ڈیٹیل مل جائیں گی لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ تاریخ اسلام میں کئی معاملات جو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جو سمجھ میں بعض اوقات آتے نہیں ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ تاریخ کے وہ واقعات جو شریعت کے مطابق ہوں آپ ان کو لیں گے اور جو شریعت سے ہٹ کر ہوں ان کو آپ تسلیم نہیں کریں گے یعنی اگر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ایسا مل جائے کہ کسی صحابی نے کسی اور کو خام خواہ قتل کر دیا یا کسی صحابی نے فسق و فجور کا مظاہرہ کیا یا ان اللہ کے نیک بندوں نے صحابہ سے کوئی ایسی آپ گفتگو مطلب ان کی یا ان کی کسی حرکت کو پڑھیں اس کتاب میں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو کہ صحابہ ایسا کیسے کر سکتے تھے یا اسلام سے وہ ٹکراتا ہو تو ہم تاریخ کی ان روایات کو نہیں لیں گے یہ اصول آپ یاد رکھیے گا ان روایات کو نہیں لیں گے تو تاریخ کی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں تاریخ طبنی پڑھ لیں تاریخ ابن خلدون لے لیں تاریخ ابن کثیر لے لیں ان میں آپ کو ان تمام واقعات اور معاملات کی تفصیل تو مجھے امید ہے ان آپ کو مل جائے گی تو بہرحال اصل میں یہ تاریخ کی کتابیں میرے پاس ہے نہیں ہیں تو بہرحال اس لیے میں آپ کو بالکل ان کی جلد نمبر وغیرہ تو نہیں بتا سکوں گا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ آئی جائیں گی کتابیں آستہ آستہ اکٹھی ہوئی رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ تاریخ کی کتاب کوئی بھی پڑھ لیں تو آپ بس یہ شریعت کی اس حد کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس کی میں آپ کو ایک اور بھی مثال دیتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں ایک مطلب صاحب ہیں ان کے پاس ایک کتاب تھی انہوں نے مجھے تاریخ اسلام کی وہ کتاب دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن خلیفہ بنے تو حضرت علی المرتضیٰ نے چھ مہینے کے بعد بیعت کی تھی لیکن میں نے ہی تاریخی کتابوں سے ان کو یہ ثابت کر کے دے دیا کہ انہوں نے تو بہت جلدی بیعت کر لی تھی یہ چھ مہینے والا جو ہے معاملہ یہ تو غلط ہے یہ ان پر افطرا ہے پھر اسی طرح ایک اور کتاب انہوں نے پیش کر دی کہ دیکھیں جی صحابہ اکرام نبی پاک علیہ سلاط والسلام جب دنیا سے بردا فرما گئے تو خلافت کے معاملے میں آپس میں الجھ بڑھے میں نے ان معاملات میں بھی ان کی طبیعت صاف کر دی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک عام مسلمان تاریخ اسلام کی کتابوں کو پڑھتا ہے اور تاریخ اسلام کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کو چونکہ دینی معلومات اتنی ہوتی نہیں ہے تو اس بنا پر پھر اسے مشکل پیش آ جاتی ہے لہٰذا میں تمام اسلام بھائیوں یہی عرض کروں گا کہ چونکہ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ کی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں لیکن اگر اس میں آپ کو انبیاء کے نام یا مطلب شان صحابہ پر ایسی کوئی بات آپ کو ملے کہ جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی شریعت سے ہٹ کر ہے تو اس کو اگنور کر دیں ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے اور جی ہاں ظاہر ہے کہ ہم کسی کو غلط بھی نہیں کہیں گے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی راضی ہے رضی اللہ عنہدعین اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں تو ان سے اگر اس طرح کے معاملات ہوئے بھی ہیں تو یہ ان کی اجتہادی خطائیں ہیں ہم مطلب بالکل مطلب جو ہے وہ ایسے مطلب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جی یہ کیا لکھا ہے غم مدینہ نے اکثر لوگ جہاد جمل کو لے کر کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت مرد کے برابر ہی ہیں اس کے اس بارے میں تو دیکھیں جی دی برابری کا کیا مسئلہ ہے حضرت سیدہ اور عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت تو کرتی نہیں تھی آپ نے خلافت تو فرمائی نہیں آپ بہت بڑی مفتیاں ہیں حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی مفتیاں ہیں مجھ سے بھی فضان اطار پر بھی کسی نے سوال کیا جی ہم اپنی بچی کو مفتیاں بنانا چاہتے ہیں تو کیا بنا سکتے ہیں تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ جی مفتیاں بنانے میں کیا عرض ہے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نجان سینکڑوں علیہمردوان اجمعین کی استانی ہیں بہت بڑی مفتیاں ہیں لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے کہ ایک اسلامی بھائی آٹھ سال کے لیے درس نظامی کا کورس کرنے کے بعد مفتی کا کورس کرتا ہے اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ چار سال کا درس نظامی ان کا ہے تو اب چار سال کا جو درس نظامی ہے تو وہ کر کے وہ مفتیاں کیسے ہو سکتی ہیں وہ تو اتنا بھی علم نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ علم کے اس معیار کو پہنچے تو ظاہر ہے کہ کر بھی سکتی ہیں بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا تو آخری بات جنگ جمل یا جنگ سفین کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ ان معاملات میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اپنے ایمان کو تقویت دینے کے والے معاملات اور کتب کو پڑھنا چاہیے یا اگر کوئی اس وجہ سے ان کو پڑھتا ہے کہ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو مطمئن کر سکیں تو حرج نہیں ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ اگر بعض لوگ جنگ جمل یا جنگ سفین کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوں بولتے ہوں دیکھیں جی مسلمانوں میں بھی لڑائیاں ہوئیں صحابہ میں بھی لڑائیاں ہوئیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ نہ ہم سے قبر میں اس سے متعلق پوچھا جائے گا نہ قیامت کے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جنگ جمل میں کون حق پر تھا کون نہیں تھا نہ قبر میں ہم سے فرشتوں میں پوچھنا ہے تو جس چیز کی ہم مکلف نہیں ہیں ہمیں خام خواہ اس میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر اتنی معلومات ہمیں ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس بارے میں اپنے عقیدے کو جو ہے وہ یا اپنی گفتار کے ذریعے صحابہ میں سے کسی کو معاذ اللہ درجے کم کر دیتے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی اصلاح کے لیے اگر کوئی پڑتا ہے تو حرج نہیں لیکن اصول یاد رکھیے گا جو کے مطابق تاریخ ہے اس کو قبول کریں اور ایسی روایات جن سے شان صحابہ گھٹتی ہو وہ تمام روایات بالکل پشت پر ڈال دیں ہمیں ان روایات کی کوئی ضرورت نہیں جزاک اللہ خیرہ امین واللہ اللہ تعالی عالم جل جلال جی احمد تاری بھائی آپ تشریف لائیں مدینہ احمد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا احمد بھائی تو شاید ناراض ہو گئے منصور بھائی آپ آ جائیں مائک پہ مدینہ منصور بھائی بھی نہیں آ رہے منصور بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے منصور بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے منصور بھائی, ہے منصور بھائی شاید ابے ہیں جی احمد بھائی آپ مائک پر آئے السلام علیکم احمد بھائی آگے آپ سے آپ دونوں ہی آ رہے تھے اس لیے میں مائک پر آیا چلے میں ابھی سوال کر لیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ابھی اصل میں ہو گرفتاری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے مفتی صاحب ایک یہ مسئلہ ہے اس میں بھی در علماء گرام میں کچھ جو ہے پاکستان کے علماء گرام کچھ اور جو ہے وہ ان سے جو ہے فتوا وغیرہ کرا سنا اور ادھر کے جو ہے وہ علماء کرام کچھ اور رائے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم کام کرتے ہیں ادھر اب میں بھی ادھر کام کرتا ہوں تو اب یہ ایک کمپنی ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو اس میں اب تقریباً کھانے پینے کی اشیاء ہے اور میں باہر مسن سکیورٹی کر رہا ہوں یا ایک کیبن میں بیٹھا ہوں جدھر کیمرے وغیرہ لگے اور کیمروں کو واچ کر رہا ہوں یا یعنی کہ ان آؤٹ دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کمپنی کے بندے آ رہے ہیں کوئی چور تو نہیں آ رہا یہ یعنی کہ ساری بلڈنگ کی سیکورٹی ہو رہی ہے اب اس بلڈنگ میں اندر دودھ بھی ہے تو کھانے پینے کے اور بھی اشیاء ہیں اب اس کے ساتھ شراب بھی ہے کچھ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب شراب کی سیکورٹی ہو رہی ہے یا اس بلڈنگ کی سیکورٹی ہو رہی ہے اب پاکستان سے کچھ علم یہ فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہیں سے کہ بھائی یہ ناجائز ہے اب ابھی عرفان مشلی صاحب میں ہیں آپ جانتے ہوں گے اندی اہل سنت کے امیر ہیں ابھی بھی شاید ہوں تو وہ ان سے جو پوچھا گیا تو وہ فرمانے تھے کہ نہیں کیونکہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو بے شمار ہمارے مسلمان جو ہیں ادھر بڑے بڑے سٹور ہیں جیسے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹور ہوتے ہیں تو ادھر بڑے بڑے جو سپر اسٹور ہیں تو اس میں کام کرتے ہیں اور اب اس میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر یعنی کہ وہ یعنی کہ بہت بڑے, بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں اس میں سب کچھ ہے اس میں شراب بھی ہے حرام بھی ہے اور اس میں باقی چیزیں بھی ہیں تو اب اس میں کام کرتے ہیں اپنے چاہے کوئی مثلا شراب کو ادھر یعنی کہ شیلف وغیرہ میں نہیں رکھتا یا اس کو نہیں پکڑتا یا کچھ ایسا نہیں خالی سبزیوں والے جو کام کرتا ہے یا جو ڈرنکس وغیرہ جو اس میں بس شیلف وغیرہ جو لگاتے ہیں چیزیں وغیرہ تو آیا مگر شراب تو ہے یہ نا اسی طرح جو بڑے جو سپر اسٹور ہیں اس میں جو سٹیل پر جو لڑکا لڑکی وغیرہ اب اس میں سے جناب کھانے پینے کی اشیاء بھی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی اگر گورا آ رہا ہے کافر آ رہا ہے وہ تو شراب بھی لے کے آ رہا ہے ساتھ تو جا رہا ہے اب ان کو تو شراب بھی اسے دینی ہے اور اس کے پیسے انہوں نے یعنی کہ اسے لینے آیا اب اس میں کیا ہے اور جو جیسے میں سیکورٹی کا مسئلہ بتایا یا اسی طرح کے اور بھی کئی کئی ایسے کام ہیں اگر دیکھا جائے تو پھر چلے اگر شراب کی ہم سیکورٹی نہیں کر رہے تو پھر کم از کم ہم ان کفار کی بلڈنگ کی سیکورٹی تو کر ہی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کفار کی بھی ہم حفاظت کر رہے ہیں تو اس متعلق آواز آ رہی ہے نا جی تو اس متعلق کیا یعنی کیا فرماتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسی طرح پھر ٹیکسی کا بھی آپ سے میں نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا تھا تو اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ کافر کو نہیں لے جا سکتے اب ادھر پاکستان میں جو ٹیکسی ہے تو اس میں تو رکشا ٹیکسی جیسے رہے ہیں چوک پہ اور بندہ آیا اور کہا جی میں نے مثلا داتا صاحب جانا ہے تو اس نے کہا جی اتنے پیسے نہیں, نہیں جانا چلو جی کسی اور کے پاس گئے اس نے کہا جی دا گیا اب ادھر یہ ہے کہ ادھر مطلب مختلف ہر علاقے میں ایک دو دفتر ہوتے ہیں کمپنیوں کے بنے ہوئے اور وہ لوگ گھروں میں ان کے پاس دیتے ہیں فون نمبر وغیرہ کارڈ پھینک جاتے ہیں گھروں میں اپنے پوسٹ کر جاتے ہیں تو فون کرتے ہیں جی ہمیں ٹیکسی چاہیے جی کدھر جائیں گے کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کا مرضی کہتے کہاؤن میں جانا ہے ہی یا بس فلاں ایریا میں جانا ہے رائی تو اب اس اس اب وہ ٹیکسی والا آیا اب مثلاً اب اس نے گورے کو کافر کو پیک کیا اب کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے اس ایریا میں وہ کہ جب چلا جائے اس ایریا کی طرف یہ جی فلاں جو پب ہے یا کلب ہے شراب خان ہے ڈانس کلب ہے ادھر مجھے لے جائے تو اب مثلاً اب ادھر ہی اس کو اتار دے یا اب اتار دے تو رائٹ وہ اس کی شکایت کرے گا اور اس کا کام اس نہیں رہ سکتا تو ادھر یہ ٹیکسی والا بھی مسئلہ جو ہے وہ پاکستان سے کافی ڈفرینٹ ہے تو دوسرا کام کا جو میں ارد کیا کہ مثلا اس طرح شراب تو اب کئی معاملات میں میرے حساب سے تو بچنا ابھی ادھر بہت ہی یعنی کہ بے شمار جو سٹورز ہیں ان میں شراب کہیں نہ کہیں تو ہے یہ اور یعنی کہ شراب نہیں ہے تو حرام گوشت ہے حرام گوشت نہیں تو کچھ اور حرام ہے اسی طرح کے معاملات تو اب کیا کیا جائے اس میں میں انشاء اللہ میں جزاک الب ان شاء انشاءاللہ پھر افتاری کا بھی ٹائم ہو جائے گا تو آپ کتنی دیر تک ابھی آن لائن دیں گے تاکہ اگر بعد میں السلام علیکم وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ مکفلا جی حضرت سب سے پہلے تو حضرت علامہ محمد اشرف قادری صاحب دامت برکات مالیا ہمارے روم میں رونق افزا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت ادا فرمائے اور ان کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور شریف لا سکتے ہیں اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ فرما سکتے ہیں ہم طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سیکھنے کے لیے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھیں گے جزاک اللہ جی سب سے پہلے تو ہمارے یہ اتاری ہوں اتاری شیئرز بازار کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام نور مدینہ بھائی تو شیرز بازار کے بارے میں حضرت مسئلہ یہ ہے شیرز کے کاروبار کے بارے میں آپ شاید معلومات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ہاں مطلب شیرز کا جو کاروبار ہے پاکستان میں علماء اس کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اول تو بہت سی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ صرف کاغذوں میں کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا اور ان کے شیئرز بک رہے ہوتے ہیں فیشیز ان کے بک رہے ہوتے ہیں اور جس کمپنی کا ظاہر ہے کہ وجود ہی نہ ہو اس کے شیئرز بک رہے ہوں یہ کاروبار جائز نہیں کمپنی ہے بال ہے بات ہوتی بھی ہوں گی ہیں تو اس کے اگر کوئی شیئرز خرید لیتا ہے تو اب اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جتنے بھی شیئرز خریدے تو شرعی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی رقم ہماری اس کمپنی میں گئی ہے اس رقم سے وہ کیا کر رہے ہیں کیا پروڈکٹ بن رہی ہے کیا چیز بن رہی ہے کیا کاروبار ہو رہا ہے کیونکہ ایک کمپنی سینکڑوں قسم کی پروڈکٹ بناتی ہے لیکن عام طور پر شیئرز خریدنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پیسوں سے کیا کام ہو رہا ہے کمپنی کا نام تو بلے پتہ لگ جاتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہمارے پیسے سے کیا کام ہو رہا ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ناجائز ہونے والا ایک مسئلہ ہے پھر تیسری بات اگر بالفرز محال کسی کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ میرے پیسے سے کیا کاروبار وہ کمپنی کر رہی ہے تب بھی مطلب یہ یاد رکھیں کہ جو شیئرز خریدے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کاغذ ٹکڑا آپ کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ نے شیئر خریدے یا اتنے ہزار شیئر خرید لیے جب آپ اس کو بیچیں گے جب آپ اس کو بیچیں گے تو اب ظاہر ہے کہ جس کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے حص خریدے ہیں شیئرز خریدے ہیں آپ اس کے مالک تو ہوئے نہیں ایک صرف کاغذ کا ٹکڑا آپ کو ملا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں آپ نے جو انویسٹمنٹ جو پیسے آپ نے اس میں لگائے ہیں شیئر خریدے تھے اس اپنی پروڈکٹ کے آپ مالک ہی نہیں ہوئے تو بغیر مالک ہوئے آپ وہ کاغذ کا ٹکڑا پھر آگے کیسے بیچ سکتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہی نہیں آپ کے پیسے سے کیا چیزیں ہیں اور چیزیں ہوں بھی تو آپ اس کے شرعی طور پر وہ مالی قبضہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو پھر آگے بیچنا بھی ناجائز ہوتا ہے لہذا یہاں پاکستان میں تو شیر کے کاروبار کے بارے میں علماء کرام حرام کا پتوا دیتے ہیں اور انڈیا میں اگر آپ ہیں تو انڈیا کے بارے میں ظاہر ہے ہم تو پاکستان کا مسئلہ جو ہے میرے جو علم میں ہے میں نے ارض کر دیا ہے آپ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کریں کیونکہ شعرز کے کاروبار اب جو اس میں سود کا معاملہ ہوتا ہے مسلمان اور کافر میں ظاہر ہے کہ یہ سود کا معاملہ نہیں ہوتا مسلمان نفع حاصل کرنا چاہے کسی کافر سے تو کر بھی سکتا ہے لیکن اور بھی اس میں کئی معاملات ہوتے ہیں تو میں تو یہاں پاکستان کے بارے میں جو معاملات ہیں ان کے کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں انڈیا کے بارے میں آپ بہتر یہ ہے کہ انڈیا کے جیت علماء سے معلومات کریں کیونکہ بعض اوقات کاروبار کے مطلب جو ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے بھی مسائل ہو جاتے ہیں میں جائز نہیں کہہ رہا میں جائز نہیں کہہ رہا کہ وہاں جائز ہوگا لیکن فوری طور پر ناجائز بھی نہیں کہہ رہا لہٰذا پاکستان میں تو علماء نے حرام کا فتو دیا ہے یہاں پر جس طرح یہ شیر خریدے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں یہ شرعی طور پر جائز نہیں کیونکہ اسلام صرف نماز روز زکوٰۃ کا دین نہیں ہے بلکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے وعلیکم السلام رضائے مدینہ بھائی تو اسلام ایک مکمل نظام نظام, نظام, نظام ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہر چیز چیز کے اصول ہمیں ہمارے پیارے اس دین نے سکھائے ہیں تو جو اس سے ہٹے گا جو اس سے ہٹے گا تو لازمی بات ہے کہ مطلب شریعت سے جو ٹکرائے گی چیز تو اس کو علماء پھر ناجائز کہیں گے امید کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ سمجھئے ہوں گے فاروق بھائی کو بڑی جلدی ہے تھی ماشاءاللہ افطاری کرنے کی اور پکوڑے سموسے میرا خیال ہے تیار ہوں گے اور فاروق بھائی بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بس ٹائم ہو تو میں فوری طور پہ حملہ کروں تو بہرحال فاروق بھائی میں آپ کے مسئلے کی طرف آتا ہوں دیکھیں آپ اگر سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں کسی ایسی بلڈنگ میں کسی ایسے سٹور میں آپ مطلب جو ہے وہ مطلب سیکورٹی کی جاب کر رہے ہیں جہاں پر بے شمار قسم کی پروڈکٹس ہیں تو آپ کی سیکیورٹی کی جو کا مطلب جاب ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور کسی کافر کی بھی اگر آپ سیکر... مطلب شرحی طور پہ اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ اگر ایک کافر کا ایک بنگلہ ہے یا اس کے کوئی سٹور ہے تو اس کی آپ سیکورٹی کر رہے ہیں تو یہ شرحی طور پر ناجائز تو نہیں ہے اگر صرف اور صرف اس میں خمزیر کی گوشتی پڑا ہو صرف ادھر شراب ہو تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن عام طور پر جب بے شمار چیزیں سینکڑوں قسم کے مطلب پروڈکٹس وہاں موجود ہیں تو آپ سیکیورٹی کی جاب نہ آپ کا وہاں لینا ہے نہ آپ کا وہاں دینا ہے آپ ظاہر ہے کہ وہاں نہ کچھ خرید رہے ہیں نہ آپ کی وجہ سے کوئی بیچ رہا ہے نہ آپ کی وجہ سے کوئی خرید رہا ہے آپ کی صرف سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہاں پر جاب ہے وہاں آپ کر سکتے ہیں اب دیکھیں نا بینک کی جاب جس میں سود کا لین دین وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے علماء نے حرام قرار دی ہے لیکن اگر کوئی بینک میں سیکورٹی کی جاب کر رہا ہے تو اس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے وہ جو ہے وہ جائز ہے تو اچھا جی فاروق بھائی صرف روٹی کھائیں گے اور رضائے مدینہ بھائی نے کوکڑ بھی لکھا ہے تو لگتا ہے کوکڑ تو حضرت آپ نے پرکیب بنائی بارہ دوسری بات رلائی کے ماضی میں میں نے یہ کہا آپ کے بقول کے کافر کو ٹیکسی میں نہیں لے جا سکتے تو حضرت مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کا مسئلہ میں نے کبھی بیان کیا ہو البتہ یہ شاید میں نے کہا ہو کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گرجا گھر لے کے جاؤ تو ولا ون السمی ولادوان گنا اور زیادتی کے کاموں پر کسی کی ہم جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے لہذا مطلب جو ہے اس طرح نہ لے کے جائیں ویسے اگر اس نے کہیں بھی دنیا میں جانا ہے آپ ٹیکسی میں لے کے جائیں کوئی عرض نہیں آپ کافروں کو بھی اپنی ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں ان کو لے جا بھی سکتے ہیں اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں لیکن مطلب اگر وہ اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے گرجا کر جانا ہے تو اس سلسلے میں مطلب میں نے ارض کی تھی کہ مطلب نہ لے کے جائیں لیکن اگر آپ کو پتا ہی نہیں انہوں نے جانا کہا ہے انہوں نے بولا ہے جی فلاں جگہ اتار دیں آپ کو نہیں پتا کیا ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سمجھ گئے ہوں گے جزاک اللہ منصور بھائی آپ مائک پر آنا چاہتے ہیں مین ٹیکس پہ لکھیں تو آپ آ جائیں مائک پہ ہلو تو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اگر میری آواز روم میں صاف آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں مفتی صاحب میں نماز پڑھنے کے لیے مضربلا کے تھا جب آپ پہلے جواب اشار کر رہے تھے وجہ سے جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ لگا کہ جیسے میرا نام پکارا گیا سب سے پہلے تو روم میں موجود ہیں جناب اب مفتی محمد عباس رضی صاحب میں ان کو بھی ان کی بازگاہ میں بھی سلام, اور سلام کروں گا اسپیشل روموں میں یاد رکھے تو عرض یہ ہے میرے پاس دو تین سوال ہیں میرے ایک دو بھائی ہیں انہوں نے بھی سوال مجھے دیجئے پوچھنے کے لیے میں نے پہلے یہ پتا کرنا تھا کہ جو میری نانی کل اللہ کو پیاری ہوئی ہیں انہوں نے یہ جو دس روزے مطلب پہلے سے عشرے کے وہ, وہ بیمار تھے وہ نہیں رکھ پائے تو کیا اس کی کوئی مطلب ہمیں ان کا وہ کچھ کیا ہوتا ہے کفارہ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا ہمیں کیا وہ کیسے ہوگا اس کا کیا طریقہ کیا ہوگا اور دوسرا ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ ایک بھائی ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہ نوکری کرنے کے لیے اتنی دور جاتے ہیں کہ جب وہ کاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس جگہ کا فرق ہے وہاں سے یعنی جہاں سے یہ سفر کر کے نوکری کرنے کے لیے جس جگہ جاتے ہیں وہاں پر ٹائم کا تین گھنٹے کا فرق اور وہاں پر رفتاری کا بیگ ہے تین گھنٹے کا فرق بڑھ جاتا ہے اور لوگ وہاں پر اس حساب سے رفتاری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے دوسرا سوال انہیں بھائی کا ہے کہ ایک سسٹر ہے انہیں شوگر اور ایک شوگر کے مریض مرض کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے اچھا میں دوبارہ رپیٹ کروں پہ سوال دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں ایک بائک کینیڈا میں رہتے ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں جہاں پر جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کافی لمبا وہاں سے ان کے گھر سے سفر ہے اور وہاں کا اور ان کی رہائش کا جو جگہ ان دونوں میں تین گھنٹے کا ٹائم یعنی جہاں پر وہ جاب کرتے ہیں وہاں پر جا کے تین گھنٹے کا ٹائم کا فرق آ جاتا ہے وہ روزہ تو گھر سے رکھ کے جاتے ہیں لیکن جب وہاں پر جاتے ہیں تو پھر وہاں پر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اب ان کو افطاری کس ٹائم سے کرنی چاہیے کیا ان کو افطاری جو ان کا مطلب جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ کرنی چاہیے یا جہاں پہ وہ جاب کرنے جاتے ہیں وہاں پہ اس, اس ٹائم کے حساب سے کرنی چاہیے اور دوسرا سوال جو تھا وہ ایک سسٹر کے بارے میں ہے کہ جن کو شوگر ہے شوگر کی مرض میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے اور وہ نہ صرف ابھی روزہ مطلب رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ پاتی بلکہ وہ بالکل بھی نہیں رکھ پاتی اس کے لیے ان کو کیسے مطلب اس کا کفارہ دینا چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بارے میں بتایا کہ آپ تفصیل کہ آگے بھی کسی کو اس کے بارے میں جواب دینا تو میرا وہ جو پہلا سوال یہی ہے اپنی نانی امی کے بارے میں جن کا انتقال ہوا کہ انہوں نے جو پہلے دس روزے تھے وہ نہیں کر سکتے باری تو ساری زندگی وہ نماز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی کبھی اور نہ کبھی روزہ چھوڑا تھا لیکن اب بیمار بماز اس وجہ سے نہیں کر سکیں تو ہمیں ان کے لیے ان, ان جو دس روزے تھے ان کے لیے کیا کرنا جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت جزاک اللہ آپ کے سوالات مجھ تک پہنچے ہیں آپ کی نانی جان کی مقفرت کی دعا ہم کر چکے ہیں پھر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مففرت فرمائے آمین جہاں تک آپ کی نانی جان کے دس روزے نہ رکھنے کا معاملہ ہے اور شوگر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو میں ان دونوں مسئلوں کو مرج کر کے ایک ہی جگہ اس کا جواب دے رہا ہوں توجہ سے تمام بائی جماعت دیکھیے اس کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں میری اپنی والدہ ماجدہ جو ہیں تقریباً سولہ سترہ سال سے شوگر کی مریضہ ہیں لیکن کبھی بھی روزہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ابھی بھی میری والدہ کی حالت مطلب ایسی ہے کہ مطلب کبھی آپ ہمارے ہاں آئیں ہم اپنی امی صاحب آپ کو ملائیں تو دیکھیں مطلب بہت بزرگ ہو گئی ہیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں بھی ہیں لیکن امی ابھی بھی جو ہیں وہ روزہ نہیں چھوڑتی نماز بھی نہیں چھوڑتیں ہم نے جب سے وہ سنبھالا ہے انہیں تہجد گزار پایا ہے اور ماشاءاللہ روزے بھی رکھتی ہیں نماز کی بھی پابند ہیں تو ہوتے ہیں ظاہر ایسے لوگ ماشاءاللہ جو بہت ہی پابند ہوتے ہیں نماز روزوں کے تو انہی کی وجہ سے برکتیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی نانی جان کا ذکر کیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوگر اس طرح کی ہو جیسے میری والدہ کو ہے کافی زیادہ شوگر ہے کبھی لو ہو جاتی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن لیکن وہ روزے رکھتی ہیں مرض ایسا ہے کہ جس کی بنا پر روزہ رکھنے میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا تو بیماری بہت زیادہ نہیں بڑھ رہی اور کوئی خطرناک سچویشن نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ روزہ پر رکھیں لیکن اگر شوگرز پیشنٹ کو اتنی زیادہ پرابلم ہو جائے کہ ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد اگر وہ کچھ کھائے پیئے نہیں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اس طرح کے مسئلے ہیں بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا اپنا تجربہ ہے یا پرہیزگار اچھے ڈاکٹروں نے بھی اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہر دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا لازمی ہے ورنہ آپ کی بیماری بہت بڑھ جائے گی آپ کے لیے مسئلے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر شوگر پیشنٹ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مریضوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان پر روزہ فرض نہیں ہے حکم قرحالی میں قرآن یہی ہے اب وہ کیا کریں اب وہ یہ کریں کہ اگر رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیتا ہے تو ایک دن روزے کی قضا کر لیں چار پانچ دن کے بعد پھر ایک دن روزہ رکھ کر اس کی قزا کر لیں رمضان کے روزے اس طرح وہ کرتے کرتے رمضان کے انتیس تیس روزے جو بھی ہیں ان کی قزا بھلے چار پانچ مہینوں میں ہو بیچ میں مطلب چند دنوں کا گیپ کر کر کے ایک روزہ رکھیں لیکن وہ رکھ لیں لیکن اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتی ان کی تندرست ہونے کی کی بھی امید نئے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تندرست نہیں ہو پائیں گی اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دنیاوی بار سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسباب ان کی حالت ان کی کنڈیشن ان کی بیماری کو دیکھ کر ہر ایک کو اگر پتا ہو کہ نہیں رکھ سکیں گی تو پھر ایسی صورت میں وہ فدیہ دیں ایسی صورت میں وہ فدیہ دیں فدیہ کیا ہوتا ہے ایک صدقۂ فطر کی جو مقدار ہے موجود وہ ایک روزے کا فدیہ ہے نانی جان نے جیسے دس یا بارہ روزے اگر نہیں رکھ پائیں وہ تو وہ دس روزے اگر نہیں رکھے تھے تو دس روزوں کا فدیہ وہ دیں گی اب ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں دے سکیں گی وہ دنیا سے چلی گئیں لہٰذا ان کی اولاد ان کی طرف سے فدیا ادا کرے اولاد نہیں تو ان کے پوتے پوتی نواسا نواسی یا کوئی بھی شخص مطلب اگر کر دے تو مطلب ان کو لئے قبر میں انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی اور بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور اس دوران اگر وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں تھیں تو نمازوں کا فدیہ بھی وہ ادا کریں تو اب نمازوں کا فدیہ بھی یہی ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں ایک نماز کا فدیہ اور ایک روزے کا بھی ایک جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار اس پوسٹ ڈیٹ کہ اگر سو روپیہ پاکستانی ایک فطرانے کی مقدار ہے تو دس روزوں کا ایک ہزار روپیہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سو روپیہ ہے یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ذرا اس میں حساب آسانی ہو جائے گا تو حساب اراد اتنا نہیں ہے تو اس لیے میں نے اپنے لیے آسانی سمجھی ہے باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ فطرانہ وغیرہ کیا ہے تو سو روپیہ اگر مطلب ایک روز فطرانہ ایک بندے کا ہے اس وقت تو اس کو دس روزوں کا جو فدیہ ہوگا وہ ایک ہزار روپیہ ہے ٹھیک ہے یہ کسی شرعی فقیر کے حوالے کر دیں کسی بھی مسکین کو کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فدیہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے بس آپ اس کے حوالے کر دیں دل میں جس نیت کے ساتھ دیں گے ان شاء اللہ وہی ہو جائے گا اسی طرح ان کی نمازوں کا بھی حساب کر لیں کہ اگر دس دنوں میں انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں تو اب ایک نماز کا فدیہ سو روپیہ ہے پانچ نمازوں کا ہو گیا پانچ سو روپیہ اور ایک نمازوں ایک دن کا جب پانچ سو روپیہ ہو گیا تو دس نمازوں کا دس دنوں کا کتنا ہو گیا یہ پھر مشکل ہو گیا پانچ ہزار ہو گیا شاید تو شاید پانچ ہزار, ہزار تو بارہ نمازوں کا جو ہے وہ پھر دیا ہو جائے گا تو یہ رقم جو ہے وہ آپ کسی بھی شریف فقیر کے حوالے کر دیں تو اسی طرح جو شوگر پیشنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ شوگر کی وجہ سے نمازیں جو ہیں وہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے اور اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن روزے کا مسئلہ اس میں ہوتا ہے تو اس لیے مطلب جو ہے میں یہ ارض کروں گا کہ وہ اپنی روزوں کا فدیہ جو ہے ادا کر دیں جو شوگر پیشنٹ ہیں اب وہ رمضان ابھی بھی کر سکتے ہیں بھلے بھی رمضان میں کافی دن باقی بھی ہیں لیکن مطلب پھر بھی وہ چاہیں تو رمضان گزرنے سے پہلے بھی سارا فدیہ ادا کر سکتے ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں اور چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا لازمی ہوگا ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اچھا اس کے علاوہ مطلب آپ نے جو سوال پوچھا تھا اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی چلے بات چلی تو ارض کر دوں کہ مطلب جس کے بھی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ ان کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اپنے ماں باپ یا مرحومین کے لیے جو ہے وہ مطلب ان کی زندگی بھر کی نمازیں یا روزوں کا فدیہ ادا کریں اس کا بھی حساب آپ ایسے ہی لگائیں گے مجھ سے مطلب ایک صاحب نے ایک نہیں بلکہ کئی صاحب نے مطلب اس بارے میں کنسٹ کیا میں نے ان کے مرحومین کا پورا حساب لگا کر بتایا کہ کتنا بنتا ہے تو ایک صاحب نے مطلب بلکہ مجھے ہی مطلب کہہ دیا تھا کہ آپ ہی ان کی طرف سے ترکیب بنا دیں اس کا طریقہ بھی میں ضمن عرض کر دیتا ہوں یہ بہت معلومات ہیں آپ تمام بھائی توجہ سے سماعت فرمالیں لیں اگر کسی کی والد یا کسی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے ان کی عمر اسپوز دیٹ مطلب جو ہے وہ بیالیس سا... باون سال تھی باون سال تھی تو اب باون سال زدہ کا انتقال ہو گیا ہے زندگی میں انہوں نے کئی نمازیں بہت سی نمازیں چھوڑی بھی تھیں روزے بھی چھوڑے تھے رک پڑھ رکھی بھی تھی نمازیں بھی کچھ پڑھی تھیں اب پتہ نہیں ہے کتنی پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ مطلب ان کی ساری زندگی کی نمازوں کا حساب لگایا جائے اب مل فرض میں وہی مثال آپ کو دوں گا کہ اگر جو ہے وہ سو روپیہ ایک نماز کا فدیہ ہے تو پانچ نمازوں کا پانچ ہو گیا پانچ سو کو جب آپ تیس سے ضرب دیں گے تو ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ آ جائے گا اس جو بھی رقم ہوگی اس کو جب آپ بارہ سے ملٹی پلائی کریں گے تو ایک سال کی نمازوں کا فدیہ آ جائے گا اب اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے تو بارہ سال کی عمر سے حساب لگا لیں کہ وہ بالک جب سے ہوئے تھے تو اس حساب سے زندگی کے بارہ سال جب آپ ان کے نکالیں گے تو باقی چالیس سال رہ جائیں گے جو ایک سال کی نمازوں کا فدیا ہے اس کو چالیس سے ملٹی پلائی کریں یہ چالیس سال کی اب اسی طرح چالیس سال میں چونکہ چالیس رمضان انہوں نے پائے ہوں گے تو چالیس رمضانوں کا بھی حساب لگا لیں جیسے میں نے ابھی ارض کیا تھا کہ ایک روزے کا فدیہ اگر سو روپے ہے تو تیس روزوں کا جو ہے وہ تین ہزار روپے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تیس روزوں کا تین ہزار ہو جائے گا تین ہزار کو آپ چالیس سے ملٹی پلائی کر دیں تو چالیس سال کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا اب یہ روزوں کا اور پلس نمازوں کا جو فریا ہے مثال کے طور پر یہ پچاس لاکھ کی رقم اگر بنے مثال کے طور پر اگر یہ پچاس لاکھ کی رقم جو ہے وہ بنتی ہے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ چالیس پچاس لاکھ روپیہ اپنے ماں باپ کے مطلب نمازوں روزوں کے فری کے معاملات میں مطلب لگا دے جن کے پاس ہوتی ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کی شرعی طور پر یہ علماء اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر وہ ایک لاکھ روپیہ نکالتا ہے کسی شرعی فقیر کو اس نیے سے دیتا ہے کہ میرے باپ شریف فقیر نے وہ قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے دوبارہ واپس کر دے تو اب ایک لاکھ روپے کا جتنے بھی فدیہ کی نمازیں تھے وہ تو ادا ہو گئیں پھر آپ مزید جو ہے وہ اسی طرح اس فقیر کو شرعی فقیر کو ہدیے کے نمازوں کے فدیے کے طور پہ وہ رقم دیں گے پھر وہ اپنی مرضی سے واپس کر دے اس طرح یہ بار بار فقیر کو دینے سے اور لینے سے پچاس مرتبہ یہ لینے دینے کا معاملہ ہوگا تو کسی کے بھی والدین کے فدیے کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی اس کی عمر بھر کی نمازوں اور روزوں کا فر ادا ہو جائے گا یہ میں ایک بہت پتے کی بات آپ سے ارض کی ہے اور اس کو کہتے ہیں شرح ہیلا ہیلا کرنا یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جی شرع فقیر تو ہیں ہمارے پاس بلکہ ایک دو صاحب تھے انہوں نے میرے ذریعے مطلب تو میں نے ان سے کروانا چاہتے ہیں تو کروا دیں تو اماؤنٹ انہوں نے بھیج دیا تھا تو میں نے ظاہر ہے ترکیب بنا دی تھی الحمدللہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر وہ کروانا بھی چاہے تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ارض میں یہ کر رہا تھا کہ شرعی ہلا کرنے میں بھی جو ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو کر نہیں سکتا اور شرعی تقاضے مطلب جو ہے وہ اس کو پورے کرنے ہوتے ہیں اور یہ اٹھک بیٹھک تو ہوتی نہیں ہے یا کسی کو لینا دینا پکڑنا جھگڑنا تو ہوتا نہیں ہے شرعی فقیر اگر واپس نہ کرے تو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کی مرضی ہے اب یہ تھوڑی ہے اس کو پیسے آپ نے دے دیے اس کو آپ نے پیسے دے دیے تو اب مطلب وہ اگر اٹھ کے جانے لگے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے اوے تو جا کیوں رہا ہے ادھر رک ابھی تو سے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ شہری تو نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ اگر خود صاحب علم ہیں تو نیتوں کا اصل میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی تعالیٰ نے اب جن کی اللہ تعالی نے جان جو ہے وہ سلب فرمالی ہوتی ہے ان کے سارے معاملات مطلب جو ہے وہ نمازوں روزوں فریعے کے مطلب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی نے معاف فرمانے ہوتے ہیں جب ان کا فدیہ دے دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ جن کے ذریعے بھی آپ کرائیں وہ اہل علم ہونے چاہیے اور صحیح طریقے سے شرعی ہلا ہو جائے تاکہ آپ کے ماں باپ جن کی بھی آپ شرعی ہلا ان کی نمازوں روزوں فریعے کے بارے میں کروانا چاہتے ہیں بروزے قیامت بھی وہ ہو ورنہ ظاہرہ ہے لاکھ دو لاکھ روپیہ نکال کے دے دینا کسی کے لیے شاید آسان ہو لیکن یہ نکالنے کے باوجود بھی اگر ان کے ماں باپ ماں یا باپ جس کا بھی انہوں نے فدیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے تو اب اس صورت میں مطلب جو ہے اگر نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ لہذا اسی سے مطلب کروائیں کہ جو جس جو مطلب صاحب علم بھی ہو صحیح طور پر ہیلا کر بھی سکے تو یہ ہے سلسلہ مجھ سے ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا جی یہیں پہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے بولا تھا کہ جی ترکیب بنائیں تو ہلا کروانا ہے تو میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت کتنا مطلب اماؤنٹ ہے کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا جی وہ والد صاحب جی ان کی عمر غالباً ابو اب سیونٹی تھی اور وہ بہت بڑی رقم بن جاتی تھی تو وہ اب انہوں نے ظاہر ہے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دس ہزار روپئے میرے پاس ہیں تو یہ پتہ نہیں ساٹھ پینسٹھ لاکھ کی رقم بنتی تھی آپ ترکیب بنا دیں تو پھر میں نے ان سے معذرت کی میں نے کہا حضرت اس میں تو مجھے چھ دن تو لینے دینے میں لگ جائیں گے اور لینا دینا اس طرح نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو ترکیب اس کی ہوتی ہے دفعہ اگر ہم نے شریف فقیر کو دے دیا تو اگر وہ اٹھ کے چلا بھی جائے گا ہم لیں گے نہیں ترکیب ظاہر ہے کہ اس کو شرعی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے یہ کوئی مذاق کا معاملہ نہیں ہوتا اور اتنی پھر ظاہر ہے کہ رقم جب ہوگی تو اس کے لیے تو فل ٹائم مطلب آپ کو کئی دن دین دینے پڑیں گے لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کے بس میں ہے وہ اسے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سانی پرمائے تو یہ بارہل پوچھا تھا تو اس زمن میں یہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ فضان ڈاٹ نیٹ پر بھی کئی سوالات مجھے آتے ہیں تو میں ان کو مطلب اس کی ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر اپنے والدین کے لیے ان کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا ہے خود ہی اپنے طور پر کیا ہے مجھے انہوں نے بعد میں بتایا ہے تو اللہ کے فضل الکرم سے میں بھی الحمد بڑی مجھے ایک خوشی ہوتی ہے دل میں کہ کسی کے ماں باپ کے تو ترکیب بن جاتی ہے تو اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اچھا جی یہ تو بہرحال کافی ڈیٹیل میں بات ہو گئی آ, سوال شاید ہمارے منصور بھائی کا تھا منصور بھائی آپ روم میں ہیں نا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ آ, جی جی کینیڈا والا سوال آپ کا رہ گیا ہے تو سوال مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایک صاحب جاب کرتے ہیں روزہ رکھ کر جس جگہ جاتے ہیں وہاں پر تین گھنٹے افطاری کا ٹائم پہلے آیا جاتا ہے تو کیا کر لیں یہی سوال ہے نا آپ کا اچھا تین گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے دیکھیں جہاں پر اس بندے نے ساری کی ہے اگر وہ جاب کرنے کے لیے اتنا دور کہیں جاتا ہے تو ظاہر ہے شرعی مسافر ہوگا تو نمازیں تو کسر اسے پڑھنی پڑیں گی لیکن اب افطاری کا ٹائم اس جگہ پر جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہی اسے افطاری کرنی پڑے گی اس کے مطابق افطاری کرنی پڑے گی وہ اپنے جہاں سہری کر کے آیا ہے اس ٹائم کے اعتبار سے وہ افطاری نہیں کرے گا اب اس کو یوں ہی سمجھیں کہ اگر ابھی میرا بلاوا آ جائے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے عمرے کے لیے میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں سہری کر کے آج ہی روانہ ہو جاؤں تو وہاں جا کر مکہ میں مدینہ پاک میں جو افطاری کا ٹائم ہوگا میں اسی حساب سے افطاری کروں گا جزاک اللہ منصور بھائی آپ نے آمین کہا جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے آمین اللہ آمین